چھٹی رات جب چھٹی رات ہوئی تو اس کی بہن دنیازاد نے کہا کہ اپنی کہانی تمام کر اس نے کہا کہ بشرطے کے بادشاہ سلامت اجازت دیں بادشاہ نے کہا کہ ہاں کہے. اس نے کہنا شروع کیا کہ اے ایک بخت بادشاہ مجھے معلوم ہوا ہے کہ ماہی گیر نے دیو سے کہا کہ اگر تو مجھے چھوڑ دیتا تو اس وقت بھی تو قید نہ ہوتا لیکن تو میرے قتل پر طلا کھڑا تھا اس لیے اب میں تجھے اس لٹیا میں بند کر کے مارتا ہوں اور تجھے سمندر میں پھینکے دیتا ہوں وہ خبیز چلانے لگا اور اس نے کہا کہ اے ماہی گیر خدا کے لیے ایسا مت کر اور مجھے چھوڑ دے اور میری برائی کا بدلہ مت دے اگرچہ میں نے تیرے ساتھ برائی کی ہے تو میرے ساتھ بھلائی کر لوگوں کا مقلا ہے کہ اے بروں کے ساتھ بھلائی کرنے والے برا کرنے والے کے لیے خود اس کی برائی کافی سزا ہے تو میرے ساتھ ایسا نہ کر جو اماما نے آتکا کے ساتھ کیا ماہیگیر نے کہا کہ اماما نے آتکا کے ساتھ کیا, کیا تھا دیو نے کہا کہ یہ وقت قصہ بیان کرنے کا نہیں ہے میں قید میں ہوں اگر تو مجھے چھوڑ دے تو میں ضرور بیان کروں گا ماہیگیر نے کہا کہ چل باتیں نہ بنا میں تجھے سمندر میں بے پھینکے نہ مانوں گا اور تبھی اس سے نہ نکل سکے گا تجھے یاد نہیں کہ میں تیری خوشامت کرتا اور تیرے آگے گڑ گڑاتا تھا اور تات دھو کر میرے پیچھے پڑا ہوا تھا میں نے نہ کبھی تیرا کچھ بگاڑا تھا اور نہ تیرے ساتھ برائی کی تھی اگر کچھ کیا تھا تو بھلائی ہی بھلائی کیونکہ میں نے تجھے قید سے رہائی دی تھی لیکن جب نے برائی پر کمر باندھی تو میں سمجھ گیا کہ بد کردار ہے تجھے معلوم ہونا چاہیے کہ جب میں تجھے اس سمندر میں پھینک دوں گا تو پھر جو کوئی بھی تجھے نکالے گا وہ تجھے دوبارہ پھینک دے گا کیونکہ میں اپنے ماجرے سے اسے متلا اور خبردار کر دوں گا اور قیامت تک میں یہی ٹھہرا رہوں گا تباہ ہو جائے دیو نے کہا کہ مجھے چھوڑ دے کیونکہ یہ نیکی کرنے کا وقت ہے اور میں تج سے یہ وعدہ کرتا ہوں کہ میں کبھی تیری نافرمانی نہ کروں گا اور تجھے ایسی چیز دوں گا کہا جاتا ہے کہ ماہیگیر نے اس سے وعدہ لے لیا کہ اگر میں تجھے چھوڑوں تو تو ہرگز مجھے تکلیف نہ دے گا بلکہ میرے ساتھ بھلائی کرے گا جب ماہیگیر کو یقین آ گیا اور اس نے اس سے اس میں آزم کی قسم کھلائی تو اس نے کھولی اور اس میں سے دھواں نکلنا شروع ہوا جب سب دھواں نکل چکا تو وہ اچھا خاصا دیو بن گیا اس نے لٹیا کو ٹھوکر ماری اور وہ سمندر میں جا گری جب ماہیگیر نے دیکھا کہ اس نے لٹیا کو سمندر میں پھینک دیا ہے تو اسے اپنی موت کا یقین آ گیا اور وہ اپنے کپڑے دانت سے کاٹنے لگا اور کہا کہ خدا خیر کرے یہ برا شگن ہے پھر اس نے اپنے دل کو مضبوط کر کے کہا کہ اے دیو خدا کہتا ہے کہ اپنا وعدہ پورا کیا کرو کیونکہ قیامت کے دن اس کی پرسش ہوگی ت نے مجھ سے وعدہ کیا اور حلف اٹھایا ہے کہ مجھ سے دگا بازی نہ کرے گا ورنہ خدا تجھ سے سمجھے گا وہ بڑا غیور ہے ڈھیل دیتا ہے مگر جانے نہیں دیتا میں نے تج سے وہی کہا ہے جو دوبان حکیم نے یونان بادشاہ سے کہا تھا کہ مجھے مت مار خدا تجھے سلامت رکھے دیو ہنسا اور اس کے آگے آگے روانہ ہوا اور ماہیگیر سے کہا کہ میرے پیچھے پیچھے آ ماہی اس کے پیچھے پیچھے ہو لیا اور اسے یقین نہ آتا تھا کہ اس جان نہ جائے گی. चलते चलते वो एक शहर के पास पहुंचे और एक पहाड़ पर चढ़े और वहां से एक लंबे चौड़े जंगल में उतरे वहां एक साफ शफाफ तालाब था देव उसमें उतरा और माहिगीर से कहा कि मेरे पीछे पीछे आ माहर बीच तालाब तक उसके पीछे पीछे गया वहां पहुंचकर देव ठहर गया और माहिगीर से कहा कि जाल फेंक और मछलियां पकड़ माहिगीर ने देखा कि तालाब में रंग बिरंग मछलियां हैं सफेद और लाल और नीली और पीली اسے سخت اچمبہ ہوا اور اس نے جال کھول کر پھینکا اور پھر کھینچا تو دیکھا کہ اس میں چاروں رنگ کی چار مچھلیاں آئی ہیں یہ دیکھ کر ماہی گیر باغ باغ ہو گیا دیو نے کہا کہ انہیں بادشاہ کے پاس لے جا اور پیش کر وہ ان کے بدلے تجھے امیر کر دے گا اب خدا کے لئے مجھے معاف کر اس وقت اور کوئی سبیل مجھے نظر نہیں آتی کیونکہ میں اٹھارہ سو سال سمندر کے اندر رہا ہوں اور سوائے اس وقت کے دنیا کی شکل نہیں دیکھی اس تالاب میں کسی دن ایک بار سے زیادہ مچھلیاں نہ پکڑی یہ کہہ کر وہ چلتا ہوا اور چلتے چلتے کہنے لگا کہ خدا ہم دونوں کو پھر ملائے پھر اس نے زمین پر ایک ماری زمین پھٹی اور وہ اس میں سما گیا ماہی گیر شہر کی طرف روانہ ہوا اور وہ دیو کے واقعے سے سخت اچمبے میں تھا مچھلیاں لے کر جب وہ گھر پہنچا تو اس نے ایک کنڈے میں پانی بھر کر مچھلیاں اس میں ڈال دی پانی کے اندر کنڈے میں مچھلیاں کلحلے کرنے لگی ماہی گیر اس کنڈے کو سر پر رکھ بادشاہ کے محل کی طرف روانہ ہوا جیسا کہ دیو نے اس سے کہا تھا جب ماہیگیر گیر بادشاہ کے پاس پہنچا اور اسے مچھلیاں پیش کی تو بادشاہ کو سخت اچمبا ہوا کیونکہ جس قسم کی مچھلیاں ماہیگیر گیر لایا تھا اس نے تمام عمر نہ دیکھی تھی بادشاہ نے حکم دیا کہ مچھلیاں باورچن لانڈی کو دے دی جائیں کہتے ہیں کہ تین دن ہوئے یہ لانڈی روم کے بادشاہ نے توفے میں بھیجی تھی اور بادشاہ نے ابھی تک اس کے کھانا پکانے کا تجربہ نہیں کیا تھا. وزیر نے حکم دیا کہ وہ ان کو تلے اور کہا کہ اے لانڈی بادشاہ سلامت کہتے ہیں کہ اے میری جان ہم نے مجبوری کی حالت میں تجھے تکلیف دی ہے تجھے چاہیے کہ ہمیں اپنی کاریگری اور کھانا پکانے کے فن سے خوش کر دے کیونکہ یہ مچھلیاں بادشاہ کے لیے تحفے میں آئی ہیں وزیر یہ کہہ کر واپس گیا اور بادشاہ نے اسے حکم دیا کہ ماہیگیر کو چار سو دینار دے دے وزیر نے چار سو دینار دے دیے ماہیگیر نے انہیں اپنی بغل میں دبایا اور گھر بھاگا کبھی گر پڑتا پھر اٹھ کھڑا ہوتا اور کبھی ڈگمگاتا چلتا اور یہ خیال کرتا کہ خواب دیکھ رہا ہے اس نے اپنے اہل ایال کے لیے ضرورت کی چیزیں خریدی اور اپنی بیوی بی کے پاس گیا اور مارے خوشی کے پھولا نہ سماتا تھا یہاں تک تو ماہی گیر کا قصہ ہوا اب لونڈی کا واقعہ سنیے اس نے مچھلیاں لے کر ان کو صاف کیا اور کڑھائی چڑھائی اور مچھلیوں کو گلایا جب وہ ایک طرف پک چکی اور اس نے انہیں دوسری طرف پلٹا تو کیا دیکھتی ہے کہ باورچی خانے کی دیوار پھٹی اور اس میں سے ایک نوجوان لڑکی نمودار ہوئی سڈول قد چکنے, چکنے رخشار, سرمگی آنکھیں, مجسم حسن, کوئی ریشم کا لباس پہنے ہوئے جس میں نیلی گوٹ لگی ہوئی تھی دونوں کانوں میں بالیاں اور کلائیوں میں پری بند انگلیوں میں انگوٹیاں جن میں ہیروں کے قیمتی نگ جڑے ہوئے تھے ہاتھ میں خیزرا کی چھڑی جسے اس نے کڑھائی میں مارا اور کہا کہ اے مشلیوں, تم اپنے وعدے پر قائم ہونا جب لونڈی نے یہ دیکھا تو وہ بھی ہوش ہو کر گر پڑی اس لڑکی نے دوبارہ اور سہ بارہ وہی کہا مچھلیوں نے کڑھائی سے سر نکالا اور نہایت صاف الفاظ میں کہا کہ ہاں ہاں پھر انہوں نے یہ شیر پڑھا اگر تو پھل جائے گی تو ہم بھی پھر جائیں گے اور اگر تو وعدہ پورا کرے گی تو ہم بھی کریں گے اور اگر تو ہمیں چھوڑ دے گی تو پھر ہم بھی اپنے ذمے سے بری ہیں یہ کہہ کر اس نوجوان لڑکی نے کڑھائی اٹ دی اور جدھر سے آئی تھی ادھر چلی گئی اور دیوار بند ہو گئی جیسے کہ پہلے تھی اب لونڈی کو ہوش آیا تو کیا دیکھتی ہے کہ چاروں مچھلیاں جل کر کوئلہ ہو گئی ہیں اسی حالت میں تھی کہ وزیر آیا اور دیکھا کہ لونڈی حواس باختہ پڑی ہے اور اسے جمعرات اور سنیچر میں کوئی فرق معلوم نہیں ہوتا وزیر نے اسے پاؤں سے ہلایا تو اس کو ہوش آیا اور وہ رونے لگی اور وزیر سے سارا ماجرا بیان کیا وزیر کو سخت اچمبہ ہوا اور کہنے لگا یہ عجیب و غریب ماجرا ہے اس نے ماہی گیر کو بلا بھیجا جب وہ آیا تو وزیر نے اسے درخواست کی کہ ویسی ہی چار مچھلیاں اور لا ماہی گیر اس تالاب میں گیا اور جال پھینکا جب اسے کھینچا تو اسی طرح کی چار مچھلیاں اس میں تھی وہ انہیں لے کر وزیر کے پاس پہنچا اور وزیر ان کو لے کر لونڈی کے پاس گیا اور کہا کہ اٹھ انہیں میرے سامنے تل تاکہ میں بھی دیکھوں کہ کیا پیش آتا ہے لونڈی اٹھی और मछलियों को बनाया और चूल्हे पर कढ़ाई रखी और उसमें मछलियां डाल दी अभी मछलियां कढ़ाई में पड़ी ही थी दीवार फटी और वही लड़की पहले की तरह आ पहुंची उसके हाथ में छड़ी थी उसे उसने कढ़ाई पर मारा और कहा कि ऐ मछलियों तुम अपने पुराने वादे पर कायम होना तमाम मछलियों ने सर उठाया और वही शेर पढ़ा अब शहरजाद को सुबह होती दिखाई दी और उसने वो कहानी बंद कर दी जिसकी उसे इजाजत मिली थी